اگر کسی کو کوئی بات واضح ہو ہوگی تو الحمدللہ اگر ابھی بھی کوئی شک کچھ ہوبہ ہے تو ہم تفصیلی جواب دیتے ہیں پہلی بات پہلے غلط فہمی تھی کہ پہلے جہاد میں جو افغانستان کا پہلے جہاد تھا وہ تو مجاہد تھا اور اب آپ لوگ کہتے دہشت گرد ہے یہ صرف امریکہ کی چال ہے امریکہ جو بھی آپ لوگوں کو کہتی ہے پہلے کہتی تھے مجاہد ہے مرد مجاہد تم نے کہا مجاہد ہے آج امریکہ کہ دہشت گرد ہے تم کہتے ہو دہشت گرد ہے میری گزارش یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کا پہلا جہاد اور آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جو دیکھنا چاہے اس کو تو نظر آ رہا ہے فرق اور جو نہیں دیکھنا چاہتا اس کو کبھی نظر نہیں آئے گا جو پہلا جہاد تھا اور, اور یہ غلطی میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور سماج فرما سکتے ہیں میں یہاں مختصر بیان کرتا ہوں پہلا جو جہاد تھا وہ صرف مسلمانوں کا افغانستان کا اور رشیا کے نہیں تھا میں ایک طرف رشیا تھا دوسری طرف مسلمان تھے اور امیرکا تھا امریکہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے اصل امریکہ کا تھا اور پیسہ مسلمانوں کا تھا اور مجاہدین بھی پورے مسلمان اسلام دنیا سے گئے ہیں علماء نے جو فتویٰ دیا اس موقع کے مطابق فتویٰ دیا جو اس زمانے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ شرع جہاد کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنے دین اپنی جان اپنی عزت اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ کاروائی کر رہے ہیں اور جہاد دفع ہو رہا تھا تو علماء نے علمان فتو کی جہاد ہے اور جو لوگ جہاد کے لیے جا رہے تو تمہیں بلادن بھی شامل تھا اور رہراست پہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدائی دور میں جب یہ شخص وہاں پہ گیا تو راست پہ تھا علماء نے اس کی تائید کی ہے اور اس کے ساتھ جو بھی تو ان کی بھی تائید کی ہے لیکن یاد رکھیں علماء کے فتوا ہوا نفس کی پیروی کی وجہ سے نہیں تبدیل ہوتے یاد رکھیں ہم تو غلطی کر سکتے ہیں ہم طالب علم ہے کوئی عام شخص بھی غلطی کر سکتے ہیں لیکن وہ عالم جن کو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال گزر گئے ہیں اس علم کو حاصل کرتے ہوئے اور پوری دنیا میں وہ راسخین رسقین معتبر علماء مانے جاتے ہیں وہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے نہ کہنے پر ان کے فتح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو فرق آئے ہو کہ فتح میں اس کی وجہ ہے اور اس کی دلیل شب ویسلم میں والے کا فتوا جلد نمبر پچیس میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں شیخ صاحب پہلے بیان کرتے تھے کہ جائیں جہاد پہ جو لوگ جہاد پہلے جہاد افغانستان کا پہلے جہاد رشیا کے خلاف جو نہیں جاتے یا جو لوگ منع کرتے ہیں وہ خود ڈر ہیں بزدل ہیں شیخ صاحب واضح الفاظ میں کہتے تھے ان کی بات ان لوگوں کے بات قابل احترام قابل غور نہیں ہے جو لوگ جہاد سے منع کرتے ہیں شرح جہاد ہے لوگوں کی پوچھائی کہ وہ جتنے بھی کوئی اپنی سطح مطابق مدد کر سکتا ہے وہ کرے جو خود جا سکتا ہے جائے جو مال دے سکتا ہے مال جس طریقے سے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتا ہے لیکن بعد میں شیخ صاحب سے پھر یہ سوال کیا گیا کتاب آج بھی موجود ہے مارکیٹ میں شیخ نظمین کے مجموع فتح و جل نمبر پچیس شیخ صاحب سے پھر سوال کیا گیا شیخ صاحب آپ پہلے کہتے تھے جہاد پہ جائیں افغانستان میں اب آپ خاموش اختیار کرتے ہیں شیخ صاحب نے فرمایا حالات بدل چکے ہیں پہلے وہ حالات نہیں ہیں اب وہ پہلے اور حالات اب, اب اور حالات ہیں جو ہم توقع کرتے تھے کہ ہمیں جہاد سے ملے گا وہ نہیں ملا رزلٹ جو ہم توقع کرتے تھے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور آپ نے آنکھوں سے دیکھے کیا ہوا جہاد کے بعد رشا تو چلا گیا ٹوٹ گیا مسلمانوں کو کیا حال ہوا اقتدار کے لیے جنگ رہی کئی سالوں تک جنگ رہی کئی عرصے تک جنگ رہی اس کے بعد پھر طالبان آئے انہوں نے ان کو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی خود اقتدار چار سال لیا اور خود انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب دنیا کے سامنے معروف ہے اور اس کی یہ غلط فہم پہلے گزر چکی ہے طالبان کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں تو علماء جب کوئی بات کرتے ہیں تو کسی دلیل بنیاد دلیل کی بنیاد پر ہی بات کرتے ہیں یہ بات نہیں کہ امریکہ جو کہتے ہیں یا نہیں کہتا وہ الگ بات ہے علما نے کیا ظلم کیا ہے دیکھتے ہیں بلادین سے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں یعنی علما نے ان پہ ظلم کیا ہے کیا بنادن نے خودکوش حملے کو جائز قرار دیا یا نہیں نمبر دو کیا انہوں نے معصوم جانوں کا قتل جائز کیا کہ کی نہیں جو ان خودکوش حملوں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بیچ میں بیسے مر جاتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں یعنی یہ جائز ہے اگرچہ براہ راست نہیں ہے نمبر تین بم بلاسٹ کرنا اور دہشت پھیلانا وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں مسلمان ملک کے اندر بھی کر سکتے ہیں حالات خراب کرنے گئے تاکہ حکمران کے خلاف کارروائی کرے یا کافی ملک میں ملکہ آپ کر سکتے ہیں نمبر چار کیا بلادر یہ نہیں کہا کہ حکمران کافر ہیں کیا اس کے فتح موجود نہیں ہے نمبر پانچ جس نے بھی جس نے بھی اس حکمران کی جس کو کافر سمجھتے ہیں مسلمان حکمران اس کافر سمجھتے ہیں جس نے بھی تعید کیا معاونت کی اس کی وہ بھی کافر ہے کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جہاد جائز ہے بغیر کسی شرط کے ہر مسلمان پر فرض آج کے دور کے وہ جہاد کرے بغیر غور شریعے کو دیکھتے ہوئے یہ اس شخص کے اقوال موجود ہیں نمبر سات کیا اس نے معتبر علماء کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے جب بن با شیف سمین علامہ البانی نے جتنی بھی معتبر علماء ہے کیا ان کے نصیحت کو اس شخص نے مانا ہے کیا ان کے کی مخالفت نہیں کی ہے نمبر آٹھ کیا اس شخص نے اخوان مسلمین اور خوارج کے منہج کو نہیں اپنایا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جب پہلے گیا تھا وہ تو اس کا منحج درست تھا لیکن جب ایمن گواہر کے ساتھ ملا اور اب جاتا ایمن گواہر جو ہے اس کا منہج خوارج کا منہج ہے افغان مسلمین کا مرتبر ترین بندہ ہے اور, اور جو اس کی کارروائی ہیں مصر میں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں جتنے بھی بم بلاسٹ ہوئے جتنی بھی وہاں پر خون ریزی ہوئی ہے وہ شخص خود اقرار کرتے میں نے کیا ہے اور اس پر شاس نے پاس کتابیں بھی لکھی ہیں تو جب ان سے جا کے ملا ہے تو آہستہ آہستہ اسی کراس سے واپلاتا گیا اور رہرا سے ہٹتا گیا نمبر نو کیا اس کی نسبت عقاعدہ سے نہیں ہے بلکہ وہی عقاعدہ کا لیڈر آج بھی مانا جاتا ہے اس نے آج تک انکار اس کا نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دکھے دہی میں قتل کرنا اغوا کرنا وہ کہتے جائز ہے کسی کو آگ اغوا کر سکتے کسی سفیر کو یا کسی وزیر کو اپنی بات مانوانے کے لیے آپ کسی کو اس لیے اغوا کر سکتے ہو جائز ہے کیا اور بھی بہت ساری باتیں کیا یہ باتیں ان سے ثابت نہیں ہیں کسی کو شک و شبہ ہے تو کیا ہم رحمان ان پر ظلم کیا ہے نہیں ظلم کیا ان کو ہم روان ہے جو پہلا اس کا منہ اجتنا اچھا تھا تو اس کی انہوں نے تعریف کی ہے جب وہ راہ راست سے ہٹ گیا انہوں کی برائی کی ہے لیکن یہ برائی ظلم نہیں ہے جو کچھ اس سے ہو وہی بیان کیا ہے اچھا بباس فتح تو واضح ہے نصیحت کر رہے ہیں نصیحت نہیں مانو اس نے پھر اور سختی کے الفاظ استعمال کیے ہیں راست میں آ جاؤ موت اچانک آئے گی اور کیا کر رہے تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے